عجز کے ذمہ آج اس کے ذمے ایسی عظیم ہستی کا تعارف پیش کرنے کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ رب العزت نے عوام و خواص میں مقبولیت تامہ عطا فرمائی ہے الحمدللہ اہل قطر پر اللہ رب العزت نے خاص رحمت و کرم فرمایا ہے کہ محبوب العلماء و حضرت اقدس حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکات ہوں ہم آج ہمارے درمیان تشریف فرمائیں حضرت کے تعارف کے لیے آجز حضرت کے شیخ حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ایک محفوظ پیش کرتا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دنیا میں آنا آسان ہو مگر حقیقی معنوں میں انسان کا انسان بننا مشکل کام ہے جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی بتا پاتا ہے جب انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے یعنی کامل شریعت و سنت کا دار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دوسروں کے لیے اسے نمونہ دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اسے پھراتے ہیں کہ اے لوگو اسے دیکھو تمہیں درحقیقت ایسا بننا تھا ہمارے حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم بھی الحمد للہ انہیں عظیم انسانوں میں ہیں جنہوں نے انسانیت کی معراج کو حاصل کیا اور انہیں اللہ رب العزت اور لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر پوری دنیا میں پھرا رہے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جن کو شمار کرنا مشکل ہے ان کے ہاتھوں توبہ ضائع ہو رہے ہیں اور اپنے دلوں کو شیطان اور نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز کر رہے ہیں حضرت والا کی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کامل نمونہ ہے حضرت والا کی جنوت و خلوت الحمدللہ للہ اتباع نبوی سے معمور ہے ہر ہر عمل میں اللہ رب العزت نے حضرت کو اتباعِ سنت کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے حضرت والا عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں کئی مدارس کے دنیا بھر میں سرپرست بھی ہیں اور پروفیشنلی الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں دین کی خدمت اور اللہ رب العزت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے حضرت نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہے جس طرح بعض اوقات خاص ہوتے ہیں بعض مقامات خاص ہوتے ہیں اسی طرح بعض شخصیات بھی خاص ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کی قدر کریں اور جتنا ہو سکے حضرت سے استفادہ کریں میرے عزیزوں جب تک کوئی نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے انسان کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی نعمت کے چھن جانے پر اس نعمت کی حقیقت کا احساس انسان کو ہوتا ہے لاکھوں لوگوں نے حضرت اور اپنی زندگیاں بدلیں اللہ رب العزت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ علیہ صلاح و سلام نے فرمایا کہ میرے دوست حالفقار سے اپنا تعلق جوڑ لو من اللہ کی پسم ہمارے لیے بڑی محرومی ہوگی اگر ہم حضرت سے استفادہ نہ کر سکے لہٰذا اپنے دلوں کو دنیا کی قیادت سے خالی کر دیجئے اور حضرت کے بیان کو اہتمام سے سنیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے دین کی اور ان حضرات کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں حضرت والا دان و برکات کی شخصیت کو جب یہ عاجز دیکھتا ہے تو بلا مبالغہ علامہ اقبال کا ایک شعر عاجز کے ذہن میں آتا ہے وہ شعر حضرت کی شخصیت کی مکمل ترجمانی کرتا ہے عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح ہم قلم تیرے ہیں اب بغیر کسی تاخیر کے میں مائک حضرت والا کے حوالے کرتا ہوں اور حضرت سے مقدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں نصیحت فرمائے جزاک اللہ اللہ وقف وسلام العلّہ بادی صطفیٰ بعد آباد آؤز من نشطن الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اف الحمن تذکہ و ذکر رسم و وقال فص ال وقول اللّہ فی مقامن آخر و نفسم وما ماصباحا ف فجورها وتقواها قد افلح من تزكى وقد خاب من دسا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عالسگن محمد وبارک وسلم جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے نیک ماحول میں ہوتا ہے تو اس سے خیر نکلتی ہے برے ماحول میں ہوتا ہے تو اس سے شر نکلتی ہے چنانچہ کوئی بھی آدمی غصے میں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ شر نکلے گی الٹے سیدھے الفاظ بولے گا اس وقت دیکھنے میں وہ انسان لیکن حقیقت میں ایک درندہ ہوگا اور وہی انسان اگر نیک ماحول میں آ جائے تو اس کے اندر سے محبت کے اظہار ہوگا ہمدردی کا اظہار ہوگا وہ ایک نیک انسان بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر انسان کے اندر رکھ دی ہے ہر انسان کو اللہ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے ایک ہے قلب اور ایک ہے نفس قلب جذبات کا مقام ہے جتنے جذبات ہیں ان کا تعلق قلب سے محبت کا جذبہ نفرت کا جذبہ بہادری کا جذبہ بلدلی کا جذبہ سخاوت کا جذبہ کنجوسی کا جذبہ تو جذبات کا تعلق قلب سے ہے اور خواہشات کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے اچھی یا بری سب خواہشات نفس سے تعلق رکھتی ہیں اچھی خواہشات میں تہجد گزار بن جاؤں میں عالم دین بن جاؤں میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں یہ اچھی خواہشات ہیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں یہ اچھی خواہشات ہیں اور بری خواہشات یہ ہی ہیں مجھے پہچانا جائے میری چلنی چاہیے یہ بری خواہشات ہیں تو خواہشات کا تعلق نفس کے ساتھ ہے جذبات کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اب انسان کے سنورنے کے بھی دو طریقے ہیں اگر وہ اپنے قلب کو سنوار لے تو بھی سنور جاتا ہے اور اپنے نفس کو سنوار لے تو بھی سنور جاتا ہے چنانچہ نبی السلام نے شاد فرمایا قنفی جسد بنی آدم المضغغ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اضا فصد فصد الجسد و کلو جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں بہزا صلحت صلح الجسد و کلو جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں اللہ وحی القلب جان لو وہ انسان کا دل ہے تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اسی طرح جس انسان نے اپنے نفس کو سنوار لیا اور اس کا نفس نفس مطمئنہ بن گیا یہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پا گیا جس انسان کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے یہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کے تذکرے کرتے ہیں اس لیے فرمایا قد افلح منظکا تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا فلاح کہتے ہیں وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو وہ عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو اور اللہ کا وہ قرب جس کے بعد انسان کو دوری نہ ہو اس کو فلاح کہتے ہیں اور یہ فلاح انسان کو ملتی ہے جب وہ اپنے نفس کا تزغیہ کر لیتا ہے اچھا یہ دو لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور لوگ ان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں ایک ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ تصفیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو اور تذکیہ کہتے ہیں ستھرا کرنے کو چنانچہ قلب کا تصفیہ ہوتا ہے صفائی ہوتی ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے فرق کیا ہوا آپ فرض کرو اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ ونڈ سگرین پہ بہت مٹی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک وائپر چلا دیتے ہیں وہ وائپر ونڈ اسکرین کے اوپر چلتا ہے اور ساری مٹی کو ہٹا دیتا ہے اس کو تصفیہ کہا آپ نے اس کی صفائی کر لی یا آپ گیلا کپڑا اس کے اوپر شیشے پہ مار دیتے تو شیشہ بالکل صاف ہو جاتا تو اس کو تصفیہ کہتے ہیں اس چیز کی صفائی ہو گئی لیکن اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو وہ استری پھیرنے سے صاف نہیں ہوتا اس سے میل کو دور کرنا پڑتا ہے اس کے لیے مستقل ایک الگ عمل ہے اس کو دھونا کہتے ہیں کپڑے کو دھونا صابن لگانا پڑے گا پانی استعمال کرنا پڑے گا تب جا کے مٹی اس سے الگ ہوگی وجہ کیا تھی کہ ونڈ سکرین کے اوپر جو ڈسٹ تھی وہ اندر نہیں گئی تھی وہ صرف اس کے اوپر سطح پہ تھی تو صفا کر دینا اس کے لیے کافی تھا اور یہاں کپڑے کے اندر میل ہے اس لیے کپڑے کو ستھرا کرنا پڑے گا اس کو پانی لگا کے صابن لگا کے اب اس کی مٹی کو جدا کرنا پڑے گا تو کپڑے کے دھونے کا جو پروسیس ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں کہ مٹی آپ نے اندر سے نکال دی اور جو ونڈ سکرین کو صاف کرنا تھا اس کو تصفیہ کہتے ہیں اگر یہ مثالیں سمجھ میں آگئیں تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے قلب پہ جو ظلمت آتی ہے زنگ آتا ہے وہ قلب کے اوپر ہوتا ہے قلب کے اندر نہیں جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلّل را ہم ماقان یکسبون کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا اور آپ تو انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو زنگ ہوتا ہے وہ پرزے کے اوپر لگتا ہے اندر نہیں جاتا اس لیے زنگ والا پرزہ ہو آپ اس کو رسٹ کلینر سے صاف کریں وہ پھر چمکتا ہوا نکل آئے گا اسی طرح یہ زنگ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے تو جب اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے تو چمکتا ہوا دل نکل آتا ہے لیکن جو کپڑے میں میل تھی وہ اندر تھی اسی طرح نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے فعل ہما فجورہا و اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے اندر خیر بھی رکھ دی شر بھی رکھ دیا تو چونکہ نفس کے اندر شر ہے اس لیے اب اس کا تزکیا کرنا پڑے گا اس کو ستھرا کرنا پڑے گا تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور قلب کا تصفیہ ہوتا ہے میں نے بعض علماء سے بھی سنا جی ہم اپنے قلب کا تزکیہ کریں بھئی قلب کا تزکیہ نہیں ہوتا قلب کا تصفیہ ہوتا ہے ہمیشہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے چونکہ نفس کے اندر شرارت ہوتی ہے آج ہم اس تزکیہ نفس کے اوپر ہی گفتگو کریں گے چونکہ اس کے ساتھ اللہ نے فلاح کو وابستہ فرمایا کہ انسان جب اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ فلاف آ جاتا ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا چنانچہ جب سعید ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ہیلپ کر رہے تھے تو اس بیت اللہ کے تعمیر مکمل ہونے پر اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم ہر بندہ جو مزدوری کرتا ہے تو کام مکمل ہونے پہ اس کو اجرت ملتی ہے تو آپ نے میرا گھر بنایا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو انعام سے نوازوں تو آپ مانگیے آپ کیا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک انوکھی دعا مانگی اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا اے اللہ میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے اے میرے ابراہیم وہ کیا مانگتے ہو اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں ربنا وبا فی ہم رسول اے لائن میں اپنے محبوب صلی اللہ وسلم کو بھیج دیجیے میں نے مسجد بنا دی عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے میں نے مدرسہ بنا دیا علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تو اس وقت چند باتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ نبی جو آئیں گے یتلونی آیاتِ کا آپ کی آیات کی تلاوت کریں گے ویو المحم الکتاب والکمت و ذکی ہم <وَيُذَكِّهِم> وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے ان کو ستھرا کریں گے تو انہوں نے چار باتیں کہیں ان چار باتوں میں سب سے آخر پہ تزکیہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی علیہ السلاط والسلام کو محبوظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کو بتایا کہ ہم نے محبوب صلی اللہ وسلم کو بھیجا یتلو الحم آیات ہی و ذکیم وحم وہی چار باتیں جو پہلے تھیں ان کو اللہ نے مینشن کیا لیکن جو الفاظ تھے ان کی ترتیب کو بدل دیا تزکیہ پہلے چوتھے نمبر پہ تھا اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ تزکیہ کو مینشن کیا تو مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تزکیہ کی ترتیب کو بدل دیا تو اس میں اصل میں تزکیہ کی اہمیت کا تقاضا تھا تزکیہ اہم ہے اس لیے اللہ نے ترتیب کو بدل دیا یاد رکھیں قرآن پاک کی جو آیات ہیں نا ان میں جو لفظ جہاں ہے وہ اپنی جگہ اس طرح ہے جیسے جیولری میں مختلف قسم کے سٹون جڑے ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتی ہے ایک اسٹون کو اپنی جگہ سے ہلائیں تو خوبصورتی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے قرآن پاک کی آیات کا بھی معاملہ ایسا ہے جو لفظ جہاں ہے وہ وہیں پہ سجتا ہے آگے پیچھے ذرا ہو جائے گا تو ترتیب ہٹ جائے گی مگر یہاں تو اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو لفظ تھا اس کو دوسرے نمبر پہ مینشن کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی بڑی حکمت ہے کوئی بڑی بات ہے اب وہ حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ تزکیہ کی اہمیت زیادہ تھی اس لیے اللہ نے اس کو دوسرے نمبر پر مینشن کر دیا یہاں پر میں آپ کو سائنس کی ایک آدھ بات سنا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اے انسان فجلنا حسمیم سمی بصیرہ ہم نے اس انسان کو سمی اور بصیر بنا دیا تو سماعت کا تذکرہ پہلے ہے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں ہے چودہ سو سال پہلے جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا اس وقت جب الٹراساؤنڈ نہیں ہوتا تھا سونوگرافی نہیں ہوتی تھی بچے کے پرورش کے مراحل کا پتہ نہیں چلتا تھا انسان کو اس وقت قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا سماعت کا تذکرہ پہلے بصارت کا تذکرہ بعد میں اور آج چودہ سو سال بعد اتنی سائنسی ریسرچ کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پہلے بنتے ہیں اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں یعنی اللہ اس کو سماعت پہلے عطا فرما دیتے ہیں بعد میں اس کو بصارت عطا فرماتے ہیں جو ترتیب قرآن نے کہی تھی ہو بہو اس کے مطابق معاملہ ہوتا ہے اچھا کان پہلے کیوں بنتے ہیں اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ انسان جو کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے اس کا برین اس کو سگنل دیتا ہے کہ تم اس طرح سیدھے کھڑے ہو برین کو کیسے پتہ چل جاتا ہے انسان کے دونوں کانوں میں فلوئڈ ہوتا ہے وہ کینال اس کو کہتے ہیں تو وہ انسان کا سر ذرا ٹیڑا ہو جائے تو لیول اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو دماغ کو فورن پتہ چل جاتا ہے کہ میرا سر ٹیڑا ہے اور جب لیول صحیح ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا سر سیدھا ہے تو انسان کے جسم کا چونکہ بیلنس اس کے اوپر منحصر تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو کان عطا فرمائے. پہلے کان بنتے ہیں بعد میں دوسرے آرگن بنتے ہیں ایک اور مثال سن لیجئے جب ہم مکان بناتے ہیں تو عام طور پہ ہم پہلے پلر کھڑے کرتے ہیں بنیاد بھرتے ہیں اور پھر بعد میں چھت کی باری آتی ہے عام ترتیب یہی ہے مکان بنانے کی لیکن جب کسی مکان کو گرانا ہو تو اس کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے پہلے جو اندر لائٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں پھر چھت گراتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے سے بنیادیں اس کی گراتے ہیں تو بنانے کی ترتیب الگ ہے گرانے کی ترتیب الگ ہے اب ذرا قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالہ کر اردا فیمین ہم نے زمین و آسمان کو ہم نے زمین کو دو دن کے اندر بنایا سب مست پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے یعنی بنیادیں جو بھری گئیں وہ دو دن میں پھر چھت کا تذکرہ بعد میں چونکہ بنانے کی ترتیب یہی ہے لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے تو اس دن ترتیب مختلف ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت شمس و قبو رت و قدرت قیامت کے دن سب سے پہلے لائٹیں نکالی جائیں گی یعنی چاند سورج یہ لائٹیں ہیں پہلے اللہ ان کو ہٹائیں گے پھر اس کے بعد آسمان کو توڑیں گے پھر اس کے بعد زمین کی باری آئے گی تو دیکھیں قرآن پاک کے جو الفاظ جہاں ہیں ان کی اپنی ایک ترتیب ہے اور ترتیب کا بدلنا اس میں کوئی میسج ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ تذکیہ کے لفظ کو جو پہلے لے آئے اس میں کیا میسیج تھا اس میں تزکیہ کی اہمیت کا تذکرہ تھا کہ یہ تزکیہ اتنا اہم ہے کہ جب تم اس کو حاصل کرو گے تب تم علم اور حکمت کو صحیح معنوں میں حاصل کر پاؤ گے چنانچہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں کھا کے یہ کہا اب بتائیں کوئی ایک اچھا شریف آدمی کوئی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں جی بندے نے بات کہی ہے اس بات کا بڑا وزن ہے اور اگر وہ بندہ قسم کھا کے کہہ دے پھر تو بھائی بڑی موقع دو گئی بات اور جی اس نے تو قسم کھا کے یہ بات کہی آپ سوچیں کوئی بڑا بندہ قسم کھا کے بات کہے تو بات کی کتنی کتنا وزن ہو جاتا ہے اس کا کتنی اہمیت ہو جاتی ہے اب اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں جو خالق کائنات ہیں جو شہنشاہ حقیقی ہیں وہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات کر دیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اگر قسم اٹھا کر وہ بات کر دیں تو بات اور بھی زیادہ اہم ہو گئی کہ جی اللہ رب العزت نے جو سب سے بلند و بالا ہیں انہوں نے قسم کھا کے بات کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو تین چار نہیں سات قسمیں اکٹھی کھا کے کہا کہ جو تزکیہ حاصل کرے گا وہ فلاں پائے گا اور جو تزکیہ حاصل نہیں کرے گا وہ خائب و خاسر ہوگا چنانچہ قرآن مجید پہ غور کیجئے و شمس ولوحا و القمر ایزا و نہارِ ازا جلا ول ازا یکشاہا و وما بناا ولعرد وما تہاہا و نفسم وما صواحا سات قسمیں اکٹھی ان اے رو کھائیں اللہ نے اور سات قسمیں کھا کر کہا قد افلاح منظکا و قد خوب امن دساہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ پروتگار عالم نے سات قسمیں اکٹھی کھائیں پھر یہ بات کہی تو ہمیں بھی اس کی اہمیت دل میں بٹھانی چاہیے کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے اگر ہم نے تزکیہ نہ کیا تو ہم بڑے نقصان میں رہیں گے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ تزکیہ ہر چیز کا مختلف طریقے سے ہوتا ہے مثلاً اگر کپڑا ہے میلا اس کی میل کو جدا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صابن پانی کی ضرورت ہوگی لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ملا ہوا ہے تو صابن پانی سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے سنار کیا کرتا ہے کہ وہ سونے کو پگھلاتا ہے تو پگھلانے سے سونا الگ ہو جاتا ہے جو امپیورٹی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے چنانچہ ایٹین کیرٹ گولڈ اس کے پاس لے کے جائیں وہ پگھلا کے کھوٹ الگ کر دے گا اور 24 فور کیرٹ گولڈ صاف الگ کر دے گا تو سونے کے تزکیہ کے لیے آگ کی ضرورت پڑی اور کپڑے کے تذکیہ کے لیے صابن پانی کی ضرورت پڑی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا تزکیہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو سن لیجئے کہ انسان کے تزکیہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے سہولت سے علم اور ارادے سے شریعت کے اوپر عمل کرے اپنے آپ کو سنت کے ساتھ سجائے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر عضو کو سنت کے مطابق ڈھال لے جب یہ شریعت کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کو تزکیہ نفس نصیب ہو جائے گا کیونکہ شریعت کی جب غلامی حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کا نفس نفس مطمئنہ نہ پھر بن جاتا ہے اس کے لیے چاہے مشائق سے تعلق جوڑے چاہے اللہ کے راستے میں نکلے چاہے محنت کرے جو مرضی کرے مگر اپنے نفس کو شریعت کی لگام پہنا دے جس نے نفس کو شریعت کی لگام پہنا دی اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو گیا یہ اس دنیا میں آسان طریقہ ہے تزکیہ حاصل کرنے کا اور اگر انسان نے اس دنیا میں تزکیہ حاصل کرنے کی محنت نہ کی تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کا تزکیہ فرمائیں گے بھائی قیامت کے دن بھی تزکیہ ہوگا جی ہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ولا یُکلِ محم اللہ یُملقیامت ولا یو ہم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا اس کا مطلب منافقین کا تذکیہ نہیں ہوگا مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا تذکیہ قیامت کے دن ہو جائے گا چنانچہ وہ کون ہوں گے وہ خطہ کار گناہ گار مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر نیکی کے ساتھ گناہ بھی کرتے رہے اور اسی طرح ملی جلی زندگی گزارتے گئے مگر ان کو ایمان پہ موت آئی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے ایسا گناہ نہیں کیا تھا تو ایسا بندہ جو فوت ہو گیا مرہ تو دین پہ ایمان پہ لیکن اب اس کے دل کا تصفیہ نہیں ہوا نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے آخرت میں تزکیہ کا انتظام کیا ہوا ہے وہ کیسے ہوگا آپ نے دیکھا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر لوگ اس کو دوائیاں دیتے ہیں علاج کرتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں گولیاں کھلاتے ہیں بالآخر الحمد للہ بالآخر جب وہ بندہ صحت مند ہوتا ہے پھر اس کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی گناہ مومنوں کے لیے آخرت میں تزکیہ کی ایک جگہ بنائی جس کو جہنم کہتے ہیں یہ جہنم ہمارے لیے روحانی ہسپتال ہے آخرت میں چنانچہ جو کوئی بندہ بیمار ہو اگر وہ ہسپتال جانا چاہے تو ڈائریکٹ دل کے سیکشن میں نہیں جاتا سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑتا ہے جو بندہ بھی داخل ہونا چاہے پہلے ایمرجنسی وارڈ میں جاتا ہے ایمرجنسی والے ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں اس کو اسکن والے کے پاس جانا ہے ہڈیوں والے کے پاس جانا ہے یا اس کو دل کے مر... ڈاکٹر کے پاس جانا ہے پھر وہ آگے ڈائریکٹ کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح جب بندہ اس دنیا سے فوت ہوتا ہے جس نے کہ اپنا تزکیہ نہ کیا ہو اور ملی جلی زندگی گزارنے کا عادی ہو مگر اس کو موت کل میں پہ آئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس سے ایمان صلب ہو جاتا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر کو ایمرجنسی وارڈ بنا دیا اب ایمرجنسی وارڈ میں کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں بہت مختصر سے لوگ ہوتے ہیں زیادہ سٹاف نہیں ہوتا تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے اور وہ جب کوئی مریض آتا ہے نا اس سے چھوٹے چھوٹے ایک دو سوال پوچھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی چیز کھا پی لی تھی فوڈ پائزنگ ہو گئی یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا ہوا کیا ہے اور ایک دو مختصر سوالوں میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا مریض ہے پھر وہ اس کو آکسیجن دینی شروع کر دیتے ہیں یا اس کو بلڈ لگا دیتے ہیں یا اس کو جو انٹراوینس انجیکشن ہوتے ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں ویسے ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو قبر میں بالکل ایسے ہوگا جب یہ بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں صرف دو فرشتے ہوں گے ان کا نام ہوگا منکر نقیب اور وہ بندے سے تین چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے مربک منبیق معدینک یہ کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں صرف چھوٹے سے سوال کریں گے اور ان تین سوالوں سے ان کو پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا مریض ہے پھر اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے اور قبر کی ٹریٹمنٹ اس کی بیماری کے مناسب ہوگی چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو درد ہو تو اس کے جسم کو دباتے ہیں کوئی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہے کوئی ہاتھ دبا رہا ہوتا ہے کوئی سر دباتا ہے اسی طرح یہ بندہ جو گناہوں کو لے کے قبر میں چلا گیا تو قبر اس کو دبائے گی یہ اس کی فزیوتھراپی ہوگی مگر اس کی فزیوتھراپی کوئی معمولی نہیں ہوگی اگر یہ کافر ہوگا تو قبر اتنا دبائے گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف اتنی اس کو تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز قضا کر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک ازدہ کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے ایک ازدہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا وہ سر کی طرف ہوگا اور تھوڑی دیر بعد اس کو وہ بائٹ کرے گا جب بائٹ کرے گا تو پوائزن اس کے جسم میں جائے گی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی جب تکلیف ختم ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا پھر تکلیف ہوگی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو بائٹ کرتا رہے گا کرتا رہے گا فجر کی نماز قزا کرنے کے لیے ظہر تک ظہر کی نماز قزا کرنے کے لیے عصر تک عصر کے لیے مغرب تک مغرب سے عشاء تک اور عشاء کی نماز قزا کرنے تک کے لیے فجر تک وہ اسی طرح بائٹ کرے گا آپ نے ہسپتالوں میں دیکھا بعض مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بوتل لٹک رہی ہوتی ہے اور اس بوتل سے پانی کا کترا قطرہ قطرہ وہ انسان کے جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر جو پائتھن کھڑا کر دیا وہ بھی اسی طرح وہ بوتل کی ماند ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے اندر پائتھن کو شامل کر رہا ہے اب یہ اس کو ٹریٹمنٹ ملتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور اس دن طبیب اعلیٰ اللہ رب العزت کے سامنے بندے کی پیشی ہوگی ایمرجنسی والے وارڈ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم آج آپ کو تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ دے دیں گے کل بڑے ڈاکٹر آئیں گے وہ آپ کی رپورٹ بھی دیکھیں گے اور آپ سے سوال بھی پوچھیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کس وارڈ میں داخل ہونا ہے چنانچہ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے نام اعمال کو دیکھیں گے یہ اس کی پوری فائل ہوگی اس فائل کو سکین کریں گے کہ یہ دنیا میں کیا کیا بیماریاں لے کے آیا ہے اس سے پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد اس سے چار سوال پوچھیں گے حدیث مبارکہ میں ہے بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک قیامت کے دن وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تم نے زندگی کیسے گزاری تم نے جوانی کیسے گزاری تم نے اپنے علم کے اوپر کیسا عمل کیا یہ چار سوال ہر بندے سے پوچھے جائیں گے اور ان چار سوالوں کے پوچھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی زندگی گزار کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے نام عمال کو بھی دیکھیں گے اور اس سے چار سوال بھی پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ کس قسم کا مریض ہے نظرِ زکام کا مریض ہے یا کوئی کرونک بیماری کا مریض ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے وارڈ کے اندر داخل فرما دیں گے اب اگر کوئی بندہ کسی ہاسپٹل میں جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ اتروا دیتے ہیں اور مریضوں کی یونیفارم پہنا دیتے ہیں حتیٰ کہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان میں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ امیر ہے یہ فلاں ہے یا وزیر ہے وہ اس کے ذاتی کپڑے اتروا کے مریضوں والے کپڑے پہنا دیتے ہیں یونیفارم پہنا دیتے ہیں ان کا دستور ہوتا ہے تو جہنم میں بھی اللہ نے ایک یونیفارم بنائی ہوئی ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سرابیل من قاتیران وہ جو ان کی ان کی وردی ہوگی جہنم کے اندر وہ گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا گندک آگ میں جلتی ہے اور جب لباس انفلیمیبل ہو جلنے والا ہو تو تکلیف بندے کو زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنمی کو گندک کا لباس پہنائیں گے وہ کہاں نے لکھا ہے اگر کسی جگہ کوئی گدھا مرا ہو یا کتا مرا پڑا ہو تو کتنی بدبو ہوتی ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ساری دنیا کے انسان حیوان چرند پرند ایک جگہ پر اکٹھے کر کے سب کو موت دے دی جائے اور ان سب کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی اب بتائیں جب ایسی وردی پہنی پڑے گی بدبو تو کیا حال ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ دم ہی گھٹ جائے گا آج تو ہم پرفیوم خریدتے ہیں اور دفتر جاتے ہوئے کبھی ایک پرفیوم کبھی دوسری پرفیوم کبھی تیسری پرفیوم کتنے ہزار روپے ہم پرفیوم کے اوپر لگا دیتے ہیں خوشبوؤں کے استعمال کرنے کے عادی بنے ہوتے ہیں اور کمروں کے اندر روم فریشنر استعمال ہوتے ہیں بلکہ آٹو فریشنر آج کل آ کہ ہر چند منٹ کے بعد وہ آٹومیٹک سفرے کر دیتے ہیں تو یہاں تو ہم خوشبوؤں کے اتنے عادی ہیں اگر جہنم میں جاتے ہوئے ایسا لباس پہننا پڑا جو اتنا بدبودار ہوگا تو پھر سوچیے ہمارا کیا بنے گا پھر یہ نہیں کہ صرف وردی پہنا دی جائے گی جب وردی پہنا دی جاتی ہے تو پھر مریض کو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں کبھی اس کو ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے لے جاتے ہیں اور کبھی ایک چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر لٹا کے لے جاتے ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے اس بندے کو جب جہنم میں لے جائیں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوگا کیسے فرمایا اس بندے کو دھکے مار مار کے ہیملیٹ کر کے بے عزت کر کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یوم یودا او نار جہنم دا آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے مگر صوتی اثرات ایسے ہیں کہ آیت پڑھتے ہوئے بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے یوم یودا او نہ نار جہنم دعا. تو دھکے مار مار کے بندے کو ایسے نہیں کہیں گے کہ جی چل ہمارے ساتھ نہیں جب پولیس کسی کو دلیل کرتی ہے تو اسی طرح دھکے مار مار کے کبھی ادھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر دھکا لگتا ہے پھر ادھر گرتا ہے تو اس کو بے عزت کرنا مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجرم کو جہنم میں بھیجیں گے مگر فرشتے دھکے مار مار کے اس کو جہنم میں لے جائیں گے پھر جہنم کے اندر مختلف سیکشن ہیں سب سے اوپر کا سیکشن جو ہے وہ ہے گناہ گار مومن کے لیے جیسے نظر زکام کا مریض ہوتا ہے اس کو جنرل وارڈ میں رکھ دیتے ہیں اور جو دوسرے مریض ہوتے ہیں ان کو ان کے سیکشن میں بھیج دیتے ہیں کسی کو ڈائبٹیز سیکشن میں کسی کو ہارٹ کے سیکشن میں کسی کو اسکن کے سیکشن میں کسی کو ہڈیوں کے سیکشن میں تو مختلف سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے جہنم کے اندر بھی آٹھ درجے ہوں گے اور ان میں جو سب سے نیچے کا درجہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو رکھا جائے گا ان المنافقین الاسفل اسفل النار سب سے نیچے منافق لوگ ہوں گے جو دورنگی کی زندگی گزاریں گے منافق کون ہوتا ہے کہ زبان سے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں مگر اللہ کی ماننے کی بجائے اپنے نفس کی مان کے چلے درنگی کی زندگی گزارنے والا لوگوں کے سامنے کچھ اور حقیقت میں کچھ اور تو ایسا درنگی والا بندہ منافق کہلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کے درجے میں رکھیں گے ہسپیٹل میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جنرل وارڈ اور ایک ہوتا ہے ای سی یو ای سی یو کہتے ہیں کہ جس کی بیماری خطرناک ہو اس کو پھر ایکسٹینسو کیئر یونٹ کے اندر رکھا جاتا ہے اور ایک تیسرا وارڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرشری کیئر یونٹ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں لمبی مرض والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کینسر کا مریض ہے یا ٹی بی کا مریض ہے جن کو کئی کئی مہینے لگتے ہیں ان کو ٹرشری کیئر یونٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منافق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کے ٹرسری کے یونٹ پہ بھیجیں گے جو وہیں پر مستقل رہے گا لمبا عرصہ اس کو وہاں رہنا پڑے گا ویسے بھی دستور کی بات ہے اگر آپ نے گودام میں کوئی چیز رکھنی ہو تو اگر اس کی بار بار ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو دروازے کے قریب رکھیں گے کہ بار بار اس کو نکالنا پڑتا ہے اور جس کی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو دور کنارے کے اندر کونے کے اندر رکھ دیں گے کہ جس کی تو ضرورت بالکل بہت مشکل سے کبھی پڑتی ہے تو چونکہ منافقین نے کفار نے مشرقین نے جہنم سے نکلنا ہی نہیں اللہ ان کو سب سے نیچے کے درجے میں رکھیں گے اور مومنین کو چونکہ اللہ نے تھوڑے عرصے بعد نکال لینا ہے اس لیے ان کو سب سے اوپر کے درجے میں رکھیں گے تاکہ جلدی باہر نکل جائیں گے اچھا جہنم میں کیا ہوگا ہر بندے کو اس کی بیماری کے مطابق سزا ملے گی جیسے ہاسپیٹل میں اس کی بیماری کے مطابق بندے کو دوائی ملتی ہے غذا ملتی ہے جو ڈائیبیٹک ہو اس کو وہاں پر پھیکی چیزیں کھلاتے ہیں میٹھی چیزیں نہیں کھلاتے اور جو دل کا مریض ہو اس کو ابلی ہوئی چیزیں کھلاتے ہیں اس کو مرغن چیزیں نہیں کھلاتے جیسا مریض ہوتا ہے ویسے اس کی غذا ہوتی ہے اور دوائی ہوتی ہے تو جہنم میں بھی ایسا ہوگا چنانچہ جو مندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال پیسے کو سونے چاندی کو سلاخیں بنوا دیں گے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا فتکوا بیہ جباہ ہم و ظہور ان کے ماتھے کو پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا یعنی گرم گرم سلاخیں ان کے جسم سے لگائی جائیں گی آپ ذرا سوچیں انسان کا جسم جلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے دنیا کی آگ میں جلے تو تکلیف اتنی ہوتی ہے جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے بھی ستر گنا زیادہ سخت ہے تو پھر اس کی تکلیف کتنی ہوگی تم ماتھے کو داغیں گے پہلو کو داغیں گے پیٹھ کو داغیں گے اور کہیں گے ہاضہ ما کن ال تم یہ ہے جو تم مال جمع کر کے رکھتے تھے فضوکو ماکن تم تکنظون مزہ چکھو جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے غریبوں پر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے خرچ نہیں کیا کرتے تھے اچھا ایک بندہ جو بد نظری کرتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہنم کے اندر سلاخیں ہوں گی وہ گرم کریں گے اور جس طرح آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے اس بندے کی آنکھوں کے اندر وہ گرم گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی اور اس کو وہ گرم سلاخ جو ہے آنکھوں میں پھیری جائے گی کہ یہ بد نظری کیا کرتا تھا ایک بندہ ہوگا اس کو ایک فرشتہ آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہوگا اس کے اوپر لے کے جائے گا جب چوٹی پہ, پہ پہنچ جائے گا تو وہاں کھڑا کر کے فرشتہ اس کو ایک دھکا دے گا اور وہ بندہ آگ کے انگاروں کا بنا ہوا پہاڑ اس کے اوپر گرتا گرتا گرتا بالکل نیچے پہنچے گا جسم میں زخم بھی ہوں گے تکلیف بھی ہوگی جب نیچے پہنچے گا تو فرشتہ پھر اس کے پاس آ جائے گا اس وقت وہ پوچھے گا تجھے کیا چاہیے یہ کہے گا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے مجھے کچھ کھانے پینے کو دو مگر اس بندے کو کھانے پینے کے لیے وہاں پر کوئی ٹیسٹی فوڈ نہیں دیا جائے گا فرمایا انَََََ شجرت ضکوم تعامُ السیم کل محل یغلی فلبتون یہ جو کیکٹس کا پودا ہوتا ہے اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ کڑوا بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ دن کے شروع میں اپنی زمان سے اس کو لگائیں نا تو اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے کہ شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی اس کو زکوم کا پودا کہتے ہیں یہ زکوم کا پودا اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا جیسے ایک آدمی کھیرا کھا لیتا ہے آسانی سے یہ زکوم کا پودا کھانے کو دیا جائے گا اس میں کانٹے بھی ہوں گے کڑوا بھی ہوگا مگر بھوک اتنی ہوگی کہ وہ بندہ اس کو کھائے گا اور جب کھائے گا تو کانٹے اس کے حلق میں چبھ جائیں گے تو چوکنگ ہو جائے گی اب نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی نہ نگل سکے گا نہ اگل سکے گا تو پھر وہ اس فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو تو پھر پینے کے لیے اس کو روح افزا کا شربت نہیں دیا جائے گا اس کو پینے کے لیے جام شینی نہیں دیا جائے گا بلکہ پینے کے لیے کڑوی دوائی دی جائے گی وہ کیا ہوگی قرآن پاک میں ہے کہ جہنمی لوگوں کے جو زخم ہو گے نا ان کے اندر خون نکلے گا پیپ نکلے گی اس کو فرشتے جمع کریں گے اور اس کو گرم کریں گے اور گرم کر کے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا ولا تعامن من غسلین لا یا الا الخوت گناہ کو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا غسلین اس کو کہا گیا آپ سوچیے کسی بندے کے زخم میں پس پڑی ہو اتنی بھو ہوتی ہے بندہ قریب کھڑا نہیں ہو سکتا اگر یہ پینے کے لیے دی جائے گی تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا لیکن اس کو اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا اور جب پیے گا تو اس کی جو آتے ہوں گی وہ ساری کٹ کے پخانے کے رستے نیچے گر جائیں گی اتنی تکلیف ہوگی مگر اللہ تعالیٰ پھر اس کو ٹھیک کر دیں یعنی اتنی تکلیف پہنچے گی تکلیف پہنچنے کے بعد پھر یہ صحت مند ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اس کا وہی سائیکل شروع ہو جائے گا فرشتہ اس کو اوپر لے جائے گا پھر گرائے گا پھر اس کو زکوم کھلائے گا پھر اس کو غسلین پلائے گا پھر آنتیں کٹیں گی پھر اتنی تکلیف سے گزر کے پھر ٹھیک ہو جائے گا عجیب بات ہے کہ آگ انسان کی جلد کو جلائے گی مگر اللہ تعالیٰ اس جلی ہوئی جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے بدل نام جلو دن غیر یا پھر جلد کو ٹھیک کر دیں گے تاکہ دوبارہ جلد جلے اور اس کو پھر تکلیف پہنچے آپ سوچیں انسان اس وقت کتنی پریشانی کے عالم میں ہوگا کتنی تکلیف کے عالم میں ہوگا اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایب دیکھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایب جو ایب کی تلاش کرنے والے <coughs> اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تو وہ بس دوسروں کو بتانے میں ماہر ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ہر وقت لوگوں کے ایب کا تدکرئی کرتے رہتے ہیں ان کو عیب گو کہتے ہیں تو بعض ایب جو ہوتے ہیں بعض عیب گو ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں دونوں خوب جنو بیماریاں ہوتی ہیں ایب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم میں ایک اسپیشل وارڈ بنایا ہوگا جس میں ان بندوں کی ٹریٹمنٹ ہوگی ان کی بیماری کے مطابق اس وارڈ کا نام ہوگا ویل اللہ فرماتے ہیں ویل الکل حما ذلوم اور لومزا یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں ایک کو کہتے ہیں عیب ڈھونڈنے والا دوسرے کو کہتے ہیں ایبوں کا پتہ چل جائے تو لوگوں کو بیان کرنے والا ان دونوں کے لیے ویل کا سیکشن ہے جو اللہ نے بنایا ہے وہاں پہ کیا ہوگا اس بندے کو لے جائیں گے آگ کا بنا ہوا ایک ستون ہوگا اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا تاکہ یہ ہل جل نہ سکے اب یہ وہاں بندھا ہوا کھڑا ہے پھر وہاں پر آگ کے انگارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان انگاروں کے اندر پروگرام بھرا ہوا ہوگا جیسے دنیا کے اندر لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں کہ جب اس کو فائر کرتے ہیں تو وہ خود جا کے ہٹ کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر اسی طرح یہ آگ کے انگارے ہوں گے جن کے اندر اللہ نے پروگرام بھرا ہوگا یہ اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کو نشانہ بنائیں گے نار اللہ اللّہ اللہ تتلافِ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے اور یہ آگ انسان کے دل کو جلائے گی اب بتائیں جب ایک ہوتا ہے انگلی کا جل جانا ایک ہے دل کا جل جانا تو کتنی تکلیف ہوگی یہ تکلیف کیوں دی جائے گی اے بندے تو دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتا تھا آج ہم تیرے دل کو نشانہ بنائیں گے اور تجھے اس کی سزا دیں گے اور پھر جہنم میں اس بندے کو جو کمرہ دیا جائے گا مکانن مکان قرآن پاک میں ہے چھوٹا سا مکان ہوگا نہ کھڑا ہو سکے گا نہ وہاں لیٹ سکے گا چھوٹا سا مکان ہوگا اور چاروں دیواریں جو تھیں چھ کی چھ دیواریں چھت زمین سمیت سب آگ کا بنا ہوا ہوگا اور چھوٹا سا ہوگا تو بس اس میں نہ لیٹ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا مشکل سے اس میں یہ جائے گا کبھی اس کا ایک کندھا جل رہا ہوگا کبھی دوسرا کندھا کبھی پاؤں کبھی سر اور اس مشکل میں ہوگا اور یہ دعائیں کرے گا اللہ مجھے اس تنگ جگہ سے نکال دیجئے لیکن نکلے گا نہیں اللہ فرمائیں گے ہم نے زمین کو تیرے لیے وسیع کر دیا تھا تو وہاں پر نافرمان بن کے پھرتا رہا آج ہم تجھے اس چھوٹے سے کمرے کے اندر بند رکھیں گے یہ تیرے لیے تیرا ٹھکانہ ہے اسی طرح ایک بندہ جس نے دنیا کے اندر ذنا کا ارتکاب کیا اور اس نے پھر توبہ بھی نہیں کی ان کے لیے جہنم میں ایک الگ انتظام ہوگا حدیث مبارکہ میں ہے جہنم میں ایک غار ہوگا جس کے اندر بچھو ہوں گے اس زانی آدمی کو اس غار کے اندر دھکا دے دیا جائے گا اور اس کے دروازے کے اوپر بڑی چٹان رکھ دی جائے گی تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس طرح شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ اتنے بچھو ہوں گے سارے کے سارے اس بندے کے جسم پر ایک وقت میں چڑھ لپٹ جائیں گے چڑھ جائیں گے اور پھر سب چچو مل کر اس کو بائٹ کریں گے یعنی ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں بچھو بائٹ کریں گے اس کے جسم کے نس نس کے اندر زہر جائے گی اور اس کو تکلیف ہوگی اور یہ چیخے گا چلائے گا مگر اس کی مدد کو وہاں کوئی نہیں آئے گا یہ سزا اس کو کیوں دی جائے گی اے میرے بندے تو نے ذنا کا ارتقاب کیا تیرے جسم کے ایک ایک انگ نے اس کی لذت کو پایا آج تجھے سزا دی جائے گی جو جسم کے انگ انگ کو محسوس ہوگی ایک ایک نس کو تیرے جسم کے سیل کو تکلیف پہنچائی جائے گی اب تو گھبرا کے کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے سوچیں تو صحیح وہاں انسان کا کیا حال ہوگا ایک بچھو ڈس لے تو کئی گھنٹے انسان کے آنسو نہیں تھمتے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہزاروں بچو ایک وقت میں ڈس رہے ہوں گے پھر کیا حال ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لے اور اس جرم سے توبہ کر لے تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے چنانچہ جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی پھر ایمان والے جب ان کو مناسب سزائیں مل جائیں گی تو اس کے بعد وہ پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے جب بندہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہے اس کو جہنم سے ڈسچارج کریں گے تو اس کو کہاں بھیجیں گے اس کو جنت بھیجیں گے چونکہ جنت اس کا گھر ہوگا مومن کا گھر کیا ہے جنت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکل جنت التی او رس تم اوہا بماخن تم جنت ہے جس کے جس کا وارث ہم نے تمہیں بنا دیا اچھا عجیب بات ہے نقطے کی تو لوا کے لیے کہ جنت کا مالک نہیں کہا کہ ہم نے جنت کا مالک بنا دیا ہم نے وارث بنا دیا تو وارث بنانے میں مفسرین نے نقطہ لکھا کہ وارث تو بنتا ہے باپ کی جائیداد کا تو جنت ہمارے والد اعظم علیہ السلام کی جائیداد ہے اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی تھی لیکن حکمت کے تحت اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا اب وہ ہمارے باپ کی جائیداد ہے اگر ہم نیک بن کر رہیں گے تو ہمیں اس وراثت میں سے حصہ ملے گا لہذا جو بندہ جہنم میں سزا پالے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا کیونکہ جنت اس کا گھر ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت ہمارا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا گھر کیوں نہیں بھیج دیتے مرنے کے بعد بھئی وجہ یہ ہے کہ جنت ہے انبیاء کی جگہ صلحہ کی جگہ متقی لوگوں کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ پاک لوگ وہاں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان پاک بندوں کے ساتھ کوئی ناپاک بندہ نہ آ کے رہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں آپ کسی ملک میں اگر ویزا لے کے رہنے کے لیے جانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اپنا میڈیکل کلیئرنس کروائیں اگر کسی بندے کو وبائی مرض ہو ایچ آئی وی پازیٹیو ہو ہیپیٹائٹس سی ہو یا ٹی بی کا مرض ہو تو اس بندے کو اس ملک میں نہیں جانے دیا جاتا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نہیں جا سکتے آپ کو تو وبائی مرض ہے آپ وہاں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں تو جیسے دنیا کے ملک اپنے ملک میں آنے والے کے لیے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑی بیماریوں سے پاک بندہ ہو تب ہمارے ملک میں آ کے رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قانون بنا دیا جنت میرے پاک بندوں کی جگہ ہے جو یہاں آنا چاہے گا اس کو باتری بیماریوں سے پاک ہو کے آنا پڑے گا اگر پاک نہیں تو پہلے جہنم میں جائے علاج کروائے جب علاج مل جائے گا سزا پرپر مل جائے گی اور پاک ہو جائے گا پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے لہذا جنت جانے کے دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ انسان دنیا میں نیکی تقوی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو سیدھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے اور قیامت کے دن اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دی جائے یہ ہے ڈائریکٹ راستہ سیدھا شارٹ کٹ رہا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا پھرے لیکن اگر کلمے پہ موت آ گئی تو پھر اس کو وایا جہنم جنت جانا پڑے گا مگر وایا جہنم جانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم تو ناز نعمت کے پلے ہوئے بندے ہیں دنیا کی ذرا ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی تکلیفوں کو ہم کہاں برداشت کر سکیں گے ارے بھائی دھوپ کی گرمی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی بھلا جہنم کی آگ کی گرمی ہم سے کہاں برداشت ہوگی ہم تو اتنے نعمت کے پلے ہوئے بندے ہیں دو بندوں کے سامنے کوئی ہمیں تیوری چڑھا کے دیکھ لے تو ہم سے ذلت برداشت نہیں ہوتی قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے کی ذلت بھلا ہم سے کیسے برداشت ہوگی دو کلو کا وزن تو ہم سر پہ اٹھا نہیں سکتے قیامت کے دن اپنے گناہوں کا یہ جو پہاڑوں برابر بوجھ ہے 99 دفتر گناہوں کے 70 دفتر گناہوں کے اتنا بوجھ سر پہ اٹھا کے ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے لہذا آج عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تزکیہ کی محنت کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں سچی توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزاریں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم مشاعر سے اپنا رابطہ جوڑیں ان سے ذکر سیکھیں کیونکہ ذکر کے کرنے سے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے نبی الاسام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے تو اپنی زندگی میں سہولت سے یہ محنت کر لیجیے تاکہ ہمیں تزکیہ نفس دنیا میں حاصل ہو جائے اور مرتے ہی ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے جو دوسرا راستہ ہے وہ بہت مشکل راستہ ہے ہم اس راستے سے نہیں جا سکتے ہم جہنم کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں تذکیہ نفس حاصل کرنے کی توفیق تعفرمائے اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی سمجھے اچھا جی وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا اللہ نے سات قصمیں کھا کر جو بات کی ہے اس کی اہمیت دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں تزکیہ حاصل کرنا ہی ہے اس کے بغیر ہمارا ہماری جان جنم سے نہیں چھوٹے گی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے تزکیہ نفس کی محنت کریں اور تزکیہ نفس کی محنت کے لیے مشائق کبھی ذکر کرواتے ہیں مراقبہ کرواتے ہیں لا الہ اللہ کا ورد بتاتے ہیں اس سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے اور انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے نفس پہلے امارہ ہوتا ہے پھر یہ لوامہ بن جاتا ہے اور بالآخر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور نفس مطمئنہ والا بندہ روحانی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے مگر اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا دھونا پڑتا ہے محنت انسان کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تذکیہ فرماتے ہیں ہم خود اپنا تذکیہ نہیں کر سکتے اللہ تذکیہ فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ولا اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ ہُو ماں زکا من کم من آہدن آبادہ تم میں سے کوئی بندہ کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا ولا کن اللہ ذکی معیشہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں تو ہمارے اختیار میں ہے رونا دھونا محنت کرنا تزکیا اللہ کے اختیار میں ہے پھر وہ تزکیہ کر دیں گے اس کی مثال ایسی ہے جب بچہ اپنے کپڑوں کو نجس کر بیٹھے کپڑوں میں پیشاب کر دے تو وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اماں میرے کپڑے خراب ہو گئے میرا جسم ناپاک ہو گیا اب آپ مجھے دھو دیجیے ماں ڈانٹتی ہے تو نے کیوں کپڑے ناپاک کر دیئے، تجھے میں نے کہا تھا کہ ڈائپر نہیں باندھا ہوا اگر ضرورت ہو واشروم کی تو مجھے بتانا تو ہم نے کیوں نہیں بتایا تو بیٹا کہتے ہیں کہ امی بس میں کھیل رہا تھا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ نجاست خارج ہو جائے گی بہرحال اب تو کپڑے ناپاک ہو گئے اب آپ میرے اوپر مہربانی کریں اور مجھے نہلا دیں اور صاف کپڑے پہنا دیں میرے جسم سے بو آ رہی ہے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا مجھے کوئی کھیلنے نہیں دیتا پاس بیٹھنے نہیں دیتا ہر ایک کہہ رہا ہے تمہارے جسم سے بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے تو ماں کو ترس آ جاتا ہے پھر ماں بچے کو نہلاتی بھی ہے صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگاتی ہے جو بندہ اس بچے کو دیکھتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے اس کو کس کرتا ہے اسی طرح ہمارے اندر بھی باثی نجازتوں کی بدبو ہے اب اللہ تعالی ہی ہمیں پاک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش بھی کریں محنت بھی کریں ذکر مراقبہ بھی کریں تہجد بھی پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں کرنا ہمیں پاک اللہ نے ہے مگر رونا دھونا پڑے گا اللہ سے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے اور ہمارا نفس نفس سے مطمئنہ بن جائے گا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے اللہ فرماتے ہیں ممن تضکہ پا نوا یا تضکہ ہی اور جو ستھرا ہوا اس نے کسی اور پہ احسان نہیں کیا اپنا اس کا فائدہ ہے اپنے لیے ستھرا ہوا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں تزکی نفس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے یاد کیجئے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چوائس دے دیا اچھا میرے بندے یہ تمہارا نام اعمال ہے اب بتاؤ یا تو ہم تمہارے نام اعمال کو سارے لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں یا پھر تم خود جہنم چلے جاؤ اب تمہیں کیا جو ہے وہ راستہ چوز کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا نام اعمال لوگوں کے سامنے مت کھولیے گا ہم خود جہنم میں چلے جاتے ہیں ہمارا نام اعمال تو ایسے ہے ہر بندہ اپنے نام اعمال کو جانتا ہے اگر اللہ نے کہہ دیا ہم بیٹی کا نام اعمال باپ کے سامنے کھولیں گے بیوی کا نام اعمال خاوند کے سامنے کھولیں گے ماں کا نام اعمال بیٹوں کے سامنے کھولیں گے اور آ استاد کا نام عمال شگردوں کے سامنے کھولیں گے یقین کی دیئے ہر بندہ کہے گا اللہ سب کے سامنے رسوا نہ کرنا میں خود ہی جہنم میں چلا جاتا ہوں قیامت کے دن کی جلت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی اور بہت بری ہے قیامت کے دن کی جلت اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے اور دنیا میں ہی اللہ ہمارا تزکیہ نف فرما دے تاکہ آخرت میں ہمیں جہنم کی رسوائی سے اللہ محفوظ فرما دے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس شعر کی وجہ سے اللہ نے علامہ اقبال کی مغفرت فرما دی عجیب شعر ہے فارسی کا شعر ہے فرماتے ہیں تو غنی از ہر من فقیر اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں روز محشر ازر من پذیر اے اللہ قیامت کے کے دن میرے ازروں کو قبول کر لینا گر تو حسابم ناگزیر اور اے اللہ اگر آپ فیصلہ کرے کہ نہیں قیامت کے دن آپ نے میرا حساب لینا ہے از مستفیٰ پنہا بگیر اللہ مستفیٰ کریم سے میرا حساب او جھل لے لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے تو قیامت کے دن تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی کو دلی رسوا ہوتے ہوئے دیکھیں گے وہ ذلت بہت بڑی اور بری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ہم دنیا میں گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تاکہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی تزکی نفس عطا فرما دے اور ہم نفس مطمئنہ لے کے پہنچے قبر میں لیٹے ہوئے ہوں گے قیامت کا دن ہوگا اللہ کی طرف سے فریا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا تون نفس المطمئنہ ارج الا ربک رازیتم مرضیہ فد خلی فی عبادی بد بندہ خوش ہوگا جس کو تزکیہ نفس حاصل ہوگا جس کا نفس نفس مطمئن نہ ہوگا وہ مسکرائے گا حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے وجوہیں یوم اس نائمہ قیامت کے دن چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے تذکیہ کیا ہوا ہوگا اور قیامت کے دن ان کو خوشی نصیب ہوگی وہ اللہ کے دیدار کے اندر منوق ہوں گے وجوہ یوم اس دن یلا ربیھا ناظرہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے یہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے اللہ تعالی ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جب یہ جنت میں جائیں گے والملائکۃ یدخولون علیہم من کل باب ملائکہ ہر دروازے سے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے ان کے پاس آئیں گے اور مبارک دیں گے مبارک و سلام علیکم بما صبرتم تمہیں سلامتی ہو تم نے دنیا میں صبر کیا گناہ اور نیکی کی زندگی گزارتے رہے فن موقبتار تم کتنے اچھے ٹھکانے میں آج آ جا پہنچے جیسے ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں میاں تم شاباش ہو تمہیں مبارک ہو تم جیتے رہو تو سلام علیکم کا یہی مان ہے فرشتے قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے پر کہیں گے تمہیں مبارک ہو تمہیں شاباش ہو اور تم جیتے رہو تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری کہ آج تم اتنی اچھی جگہ پر آ پہنچے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے اور دنیا میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ملات ہیں اگر ان کو آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے ہمارے مشایخ نے قرآن مجید سے نکال کر ہیرے اور موتی ہمیں دے دیے کہ بھئی تم ان کو اگر اعمال میں لاؤ گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا ان میں سے پہلا ہے استغفار سو مرتبہ صبح و شام پڑھنا استغفر تخر اللہ ربی منک الظمبم و طوب و علی دوسرا ہے سو مرتبہ درشریف پڑھنا اللہ وسلی علی سیدنا محمد ولا عل سعید نا محمد وبارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ کریں تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارا اور مشکل ہو تو چلو ایک ربو ہی پڑھ لیں چوتھا حصہ ہی پڑھ لیں مگر کوشش کریں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں پانچویں چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا دست بکار دل بار ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ کی یاد میں مشغول تو ہم اپنے دنیا کے کام کاج کے دوران بھی اللہ کو نہ بھولیں بلکہ اللہ کو یاد رکھیں گو میں رہا رہی نے ستمہائے رودگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی طرف ہمارا دھیان لگا ہو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں رجال اللہ تو ہی ہم تجارت و ملا بے عنانا ذکر اللہ کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی ایسے لوگ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزق الربا کا فی نفسک ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں عئی فی قلب اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو تو ہم بھی نماز پڑھنے کے بعد صبح اور شام تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے لو لگائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے یہ جو اللہ اللہ کا ذکر ہے پندرہ بیس منٹ ہم روزانہ کریں گے ہمارے دل کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل میں ایمان کی طاقت بڑھ جائے گی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ سیل فون استعمال کرتے ہیں تو شام کے وقت سیل فون کی بیٹری ڈسچارج ہوئی ہوتی ہے تو آپ آ کے اس کو چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں ایک گھنٹہ چارجر کے ساتھ لگانے سے سیل فون کی بیٹری پھر فل ہو جاتی ہے اور آپ اگلے دن صرف اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دن اس کو چارجر کے ساتھ لگانا بھول جائیں تو اگلے دن آپ کی بیٹری ختم اور کمیونیکیشن ہی بند ہو جاتی ہے سیل فون ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح ہم سارا دن دفتروں میں کام کرتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے دل کی جو فیلنگز ہیں اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس دل کی بیٹری کو چارج کر لیا کریں یہ جو مراقبہ ہے نا یہ اس بیٹری کو چارج کرنے کا طریقہ ہے دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو چارجر سے کنیکٹ کر لیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو دل کا تعلق آپ نے اللہ سے جوڑا ادھر سے ہی نور آتا ہے ادھر سے ہی رحمتیں آتی ہیں جو انسان کے دل کو منور کرتی ہیں تو یہ جو پندرہ بیس منٹ کی دل کی چارجنگ ہے اس کو روزانہ کریں تو پھر انشاءاللہ دل کی کیفیت اچھی رہے گی نگاہوں کے کنٹرول پانا آسان زبان سے جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا آسان وقت پہ نمازیں پڑھنا آسان نیک امال کرنا آسان انسان کے لیے سب چیزیں آسان ہوتی ہیں جب دل کی بیٹری فل ہوتی ہے چارج ہوتی ہے تو اس کو آپ باقاعدگی سے روزانہ چارج کرتے رہیں اور پھر اس کی برکت دیکھیں زندگی میں کیسے ہوتی ہے دعا کر لیجیے سبحان ربیع الحا آل و, و صلی علیہ سید محمد علسد محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی پردہ پوشی فرما اے لا جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے لا جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے لا جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ معاسیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق دا فرما اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوا کی پوشاک پہننے کی توفیق فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے اللہ آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اللہ آپ نے فرمایا تو محمد سا ہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے ہمیں جھڑکی نہ دیجئے ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے اللہ جولیاں بھر دیجئے مہربانی فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اللہ ہمارا ال یوثف علیہ السلام کے بھائیوں والا وہ غلہ پورا مانگتے تھے قیمت ان کے پاس پوری نہیں تھی مگر یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا اے اللہ ہم آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں مگر ہمارے پاس عمل پورے نہیں ہیں اے اللہ آپ اپنے بندوں کو بخش شطح فرما دیجئے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تصریب علیکم کو مل آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنے شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن مجید میں اس کے جگہ جگہ تذکرے بھی کیے ہیں اے اللہ آج آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تصریب علیکم اليوم الوم انت ہبو جاؤ آج تمہارے تمہیں ہم نے بخش دیا تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میرے مولا مہربانی فرما دیجئے سب گناہوں کو بخش دیجیے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دیجیے ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے میرے مولا جو گناہ کیے سب کو معاف فرما اور اللہ آئندہ میں نے نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما پرہیز گاری کی زندگی نصیب فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اللہ قرضوں سے محفوظ فرما اللہ ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اعلان ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما کریم آکا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی شانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اور نوکریوں کے لیے اپنے سے دور بھیج دیتے ہیں اے مالک ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں آپ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو جتنے دنیا میں مسلمان پریشان ہیں جہاں بھی ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے اور آپ صلی اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ محبوب کی امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اہلا امن و سلامتی کی زندگی نصیب فرما اہلا جو لوگ امن خراب کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اہلا جن دوستوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا یا جنہوں نے اس کی اجازت دی اہلا ان کو اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما اپنی مقبول بندوں میں شامل فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان انت ان تصمی العلیم تو بلینا ان انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علاخر خلق ہی سعید محمد و علی و اصحابہ ہی اجمعین بے رحمتِ کیا ارحم الراحمین